فرمایا اے موسا میں نے تجھے لوگوں سے چن لیا اپن رسالتوں اور اپنی کلام سے تو لے جو میں تجھے عطا فرمایا اور شکر والوں میں ہو